أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ فَاتَّلَعَا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضُرِينَ افامانہ نیتین علامعتنہ وما نہ نب معذبین ان نہظہ لہو الفز العظیم لمس لہذا فلیہملعامل مقصد سورہ صافات کا عجز المصطفین یعنی برگزیدہ اور منتخب مخلوق کی آجزی ذکر کی جاتی ہے یہ وہ برگزیدہ اور چنیدہ مخلوق ہے کہ جنہیں ہر دور میں شرک کا سبب بنایا گیا ہے فرشتے پیغمبر جنات جنات اگرچہ ان میں شر کا مادہ زیادہ ہے لیکن صورت میں ان کی آجزی بھی بیان کی گئی ہے یہ تو قرآن مجید مستفین اور مخلصین جو برگزیدہ مخلوق ہے ان کی آجزی بیان کرتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرنے سے آجز اور محتاج ہیں وہ خود آجز اور محتاج ہیں تمہاری کیا حاجت روائی کریں گے یہ آنے والی صورت میں سورہ سعد میں اس مضمون پر ترقی کی جائے گی کہ صرف تمہاری مدد کرنے سے آجز اور محتاج نہیں بلکہ بل اب تلو بلکہ ان پر خود تکلیفیں اور مصیبتوں کے پہاڑ یہ توڑے گئے ہیں کہ انہیں طرح طرح آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے سورت کے آغاز میں مصطفین میں سے ان برگزیدہ اور منتخب مخلوق فرشتوں کی آجزی ذکر کی گئی وہ اللہ کے دربار میں صف بستہ کھڑے ہیں دتکارے والوں کو وہ اللہ کے حکم سے دتکارتے ہیں فضا جرات زجرن اور اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن نے ان کے یہ احوال بطور دلیل نقلی گواہی کے طور پر ذکر کیا اور ان پر قسم کھائی کہ حاجت روا اور یہ قسم کھانا ان کے حال کو گواہ بنانا اور ان کے احوال کو بطور دلیل نقلی کے پیش کرنا یہ اس بات پہ تھا ان الہکم لواحد کہ تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ایک ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا جو زمین اور آسمان والوں کا رب ہے جو مشرق اور مغرب والوں کا رب ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا جس نے آسمان دنیا کو تاروں کے ذریعے مزین کیا ہے وہ ذات جس نے دنیا میں انسانوں کو گارے اور مٹی سے پیدا کیا ہے ان ناخلق نہ ہوں منتی وہ چپکتی ہوئی مٹی سے قرآن مجید ایک جانب مسئلہ توحید اس انداز میں بیان کرتا ہے تو دوسری جانب ان آیات میں سورت کے آغاز میں یہ قرآن مجید اور وہی کی عظمت بھی بیان کی گئی کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت پر صف بستہ فرشتے یہ معمور کیے گئے ہیں وہ ایسے فرشتے ہیں کہ اگر شیاتین میں سے کوئی چوری چھپے کوئی بات چورانے کی کوشش کرتا ہے تو فضا جرات زجرن یہ اللہ کی وہی کو پڑھنے والے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے یہ اتنا اہتمام اس کلام کا یہ آخر اس کلام کا پیغام کیا ہے تو آیت نمبر چار میں کہا ان کم لواحد جس کلام کے لیے جس وہی کی حفاظت کے لیے کہ اتنا آسمانوں کی یہ پہرا داری کی جا رہی ہے تو اس کتاب کا جو اصل دعویٰ ہے وہ ان لاہکم لواحد تو ایسے انداز میں قرآن اور وہی کی جو عزمت ہے وہ بھی بیان کی جا رہی ہے تو پیراگے کہا کہ جو ذات یہ اتنی وسیع و عریض کائنات پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تو اس کے لیے قیامت میں انسانوں کی دوبارہ پیدائش کیا مشکل ہوگی لیکن قرآن نے جو ہٹ درم ہیں اور جو ضد اور اعنات کرنے والے ہیں تو ان کا حال ذکر کیا کہ وہ یہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں نہ تو انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا یہ کارگر ہے اور نہ ہی کوئی دلیل اور معجزہ دکھانا یہ کوئی سود مند ہے بلکہ الٹا قرآن کے بارے میں انہادا اللہ سحر مبین آیت نمبر پندرہ میں لیکن قرآن مجید نے بھی ان پر بڑے بھرپور انداز میں ضرب لگائی ہے کہ تم لوگ قیامت سے انکار کرتے ہو زلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے زلیل ہو کر رسوا ہو کر اٹھائے جاؤ گے اور کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی ہوگی بلکہ زجرتوں واحدہ ایک آواز سے اٹھائے جاؤ گے اور جب اٹھائے جائیں گے تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی اور پھر کہیں گے ہائے ہائے یہ تو وہ بدلے کا دن ہے ہا یوم الفصل یہ وہ فیصلے اور جدائی کا دن ہے تو تب ان مشرکوں سے اور ان مجرمین سے یہ کہا جائے گا اور تب اللہ یہ کہیں گے فرمائیں گے کہ یہ جو ایک طرح کے یہ مجرم اور مشرک یہ انہیں اور ان کے جھوٹے خداوں کو جمع کرو کہ تاکہ جہنم لے جاتے ہوئے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے پیروں اور مریدوں سے اور جو مقتدی اور مقتدا مولویوں سے گمراہ مولویوں سے پوچھا جائے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا جی جناب دنیا میں تو تم اپنے پیر اور موروی کے خلاف ایک حرف برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے یہ آستینے چڑھا لیتے تھے تو آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے مالکم لا لاتناسرون لیکن سوائے سر جانے کے اور ملامت ہونے کے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا ایک دوسرے کی مدد تو نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے لیکن کیا بالکل خاموش کھڑے رہیں گے اور بالکل وہ چپ سادلی لی ہوگی انہوں نے کچھ نہیں بولیں گے نہیں نہیں بلکہ بڑاس نکالنے کے لیے یہ ایک دوسرے پر برسیں گے مرید پیر سے مختدی وہ دنیا پرس مولوی سے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور انکم کنتم کن عن الیمین نہ دن رات قسمیں کھا کھا کر اور بڑے شد و مد سے منہ سے جھاگ نکال کر ہمارے پیچھے پڑے ہوتے تھے کہ آج بابا کا عرس ہے اور بابا کا عرص یہ بڑے ثواب کا کام ہے بابا کے نام پر جو چڑھاوا ہے یہ این عبادت ہے اور شرک و بداد کے لیے ہمارے لیے دین کے رنگ میں پیش کرتے تھے وہاں پہ ہم نے تین معانی کیے تھے تو یہ ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم بھی مسلمان ہوتے ہم بھی ایمان والے ہوتے تمہارا کیا خیال ہے کہ پیر صاحب اور مولوی صاحب مرید کی اور مقتدی کی یہ باتیں سن کر کیا وہ خاموش رہیں گے نہیں نہیں وہ بھی خاموش نہیں رہیں گے وہ کہیں گے چل ہٹ خود بیمان تھے خود توحید قرآن اور آخرت کے دشمن تھے اور اب مجرم ہمیں ٹہرا رہے ہو اور الزام ہمارے سر پہ تھوپ رہے ہو ہم نے کہا تمہارے گلے میں رسی ڈالی تھی تم سے کوئی زبردستی ہم نے کوئی بات منوائی تھی تو کہیں گے اب سارے بھگتو عذاب عذاب بھگتو پر پھر قرآن نے یہ آیت نمبر پینتیس میں یہ کہا کہ دراصل حق اور باطل کا یہ جھگڑا کس بات پہ تھا وہی مضمون جو آیت نمبر چار میں گزرا ان الہکم لواحد تو یہاں پہ بھی قرآن وہ اصل وجہ وہ ذکر کر رہا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا یہ کوئی زمین یا دولت پہ نہیں تھا بلکہ ان نہ کانو ادا کی لہم لا الہ الا اللہ یس تقبر جب ان سے لا الہ الا اللہ کی بات کی جاتی کہ ایک اللہ حاجت روا اور مشکل کشا تکبر کرتے تھے گمنڈ کرتے تھے بلکہ لا الہ الا اللہ کے بیان کرنے والے کو شاعر مجنون ساحر کذاب اور کیا کیا فتوے لگاتے تھے حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ پیغمبر وہ مبلغ وہ کون سا اپنی ذات کے لیے وہ چندے جمع کر رہا تھا بلکہ بل جاء بالحق وصدق المرسلین مرسلین بلکہ وہ تو حق کے ساتھ آیا تھا قرآن اور توحید کا پیغام لایا تھا اور ایسی کوئی اجنبی بات بھی نہیں کر رہا تھا کہ انہوں نے بالکل پہلے پہل وہ بات سنی ہو بلکہ صدق المرسلین مرسلین گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا اور انہی کی بات کو وہ آگے بڑھانے والا پھر قرآن نے جب یہ ان کا یہ حال ذکر کیا اور تخویف تفصیلن یہ گزرا تو سوال آتا ہے کہ جن لوگوں نے توحید مانی پیغمبر آخرت اور وحی کی تابیداری کر لی تو کیا ہوا قرآن کہتا ہے مخلصین یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہوں گے صرف عذاب سے بچنے والے نہیں بلکہ قرآن مجید نے یہاں پر جنت کی نعمتیں وہ ذکر کی ہیں نعمتوں والی جنتوں میں مزے اڑائیں گے ان کے لیے معلوم رزق ہوگا و لحم رزقم مَعْلوم, معلوم معلوم رزق سے مراد یہ ہے مفسرین کئی مزداقات ذکر کرتے ہیں <Patriots> جیسا کہ ہم نے سورت البقرہ آیت نمبر پچیس میں پڑھا تھا کہ کل <متدار> <تصح> لما رزق منہا من تھمر تر رسکن قالوہ دلزی رزق نا من قبلو وہ اتو بھی ہی یعنی انہیں کھانے کے لیے ایسے پھل اور ایسے میوے دیے جائیں گے کہ وہ انہیں پہچانتے ہوں اور وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا سورہ بقرہ میں کہ انہیں خوراک کا طریقہ آتا ہو تو یہاں پہ رزق معلوم کا ایک مزداق یہ ہے یا معلوم رزق سے مراد بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہی نہ یشتہ نہ ہو ہی جس چیز کا خیال بھی ان کے دل میں آئے بس وہ چیز وہ حاضر کر دی جائے گی جو بھی چیز دل میں آئے رزق معلوم کوئی انتظار نہیں کوئی تاخیر نہیں بلکہ دل میں خیال آنا اور اس چیز کا پیش کیا جانا یا رزق کے معلوم سے مراد بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ خوراک ہے معلوم جانی پہچانی کیا مطلب یعنی اس سے مراد وہ رزق ہے کہ جس کی صفات یہ قرآن میں دیگر جگہوں پر بیان کی گئی ہیں معلوم سے مراد یہ ہے کہ جن کی صفات قرآن میں دوسری جگہ پر وہ بیان کی گئی ہیں اور اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان کی ہے صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ پینے کے لیے شراب کے بھرے ہوئے گلاس ہوں گے بےغا صاف شفاف سفید رنگ کی شراب اور یہ سفید باز کہتے ہیں کہ یہ بیگا یہ اس کا کی صفت ہے یعنی سفید اور خوبصورت جام ہوں گے اور دنیا کی شراب نہیں ہوگی لاسون عنها ولا یونزفون یونظفون دنیا کی شراب نہیں ہوگی کہ جس کو پینے سے سر میں درد ہو یا انسان قہ کرے لا ينزفون ہم نے معنی کیا تھا اور دراصل یہ معنی عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے اے یقیون وہ قہ نہیں کریں گے اس سے یعنی یہ اس کا نظف کا اصل معنی ہے عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں اور بعض اس کا حاصل معنی بھی کرتے ہیں کہ اس سے ان کی عقل وہ زائل نہیں ہوگی کہ عقل زائل ہو جس طرح دنیا میں شراب پی کر کہ وہ اول فول بکتے ہیں نہیں ایسی شراب نہیں ہوگی اور قرآن نے کہا یطاف علیہم یہ شراب ان پر پیش کی جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں خود اٹھ کر زحمت کرنی پڑے بلکہ سورہ واقعہ کی آیت ہم نے ذکر کی تھی کہ وہ ہمیشہ رہنے والے یتوف علیہم ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے وہ نوجوان اور وہ خادم اور وہ لڑکے ہمیشہ اسی طرح رہیں گے یہ ان کی خدمت پر معمور ہوں گے جو انہیں طرح طرح کے مشروبات ان کے گلاس جگ اور پیالے پیش کریں گے بے اقواب و اباری قوقن جگ گلاس اور پیالے یہ پیش کریں گے قرآن آگے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو لیکن دوستوں کی محفل نہ ہو یہ بعض چیزیں محفلوں میں پھر مزہ کرتی ہیں قرآن نے کہا نہیں محفل بھی جمے گی آلہ سورم و تقابلین یہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور متقابلین کہا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ منہ پھلائے ایک دوسرے کی طرف پش کی ہو ایسا نہیں ہوگا اور یہ دنیا میں بھی یہ آداب مجلس کے خلاف ہے مہمان آئے بندہ اس کے بالکل آمنے سامنے بیٹھے اور خوشتبی کے ساتھ اس کے ساتھ گپ شپ لگائے اور پیراگ قرآن نے کہا وہ ان دقاثرات و طرف یہ کھانا پینا ہو مجلس ہو یہ سب کچھ ہو لیکن رفیق حیات نہ ہو تو یہ کیسے پر مزہ ہے قرآن نے کہا نہیں بلکہ ان کے پاس پاکدامن عورتیں ہوں گی عفائف افیفہ کہ جو اپنے شوہر کے بغیر کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گی این دہم خاصرات طرف اور دوسرا معنی ہم نے کیا تھا کہ حسن و جمال ان کا اس کا یہ عالم ہوگا اور بالخصوص آنکھوں کی وہ جو خوبصورتی ہے تو اس کا یہ آلم ہوگا کہ ان کے شوہر اور ان کے ازواج بھی ان کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ نگاہیں نہ پھیریں بلکہ انہیں پر نگاہیں وہ جما کے رکھیں اور قرآن نے کہا ان ہن بے دم نرم و نازک اور صفائی سترائی میں وہ ایسے ہوں گی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے یا سورہ واقع آیت نمبر 23 میں ان کی تشبیح دی ہے کا امسا مکھنون وہاں پہ لو جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوں وہاں پہ ان کی تشبیح موتیوں کے ساتھ دی گئی ہے اور اصل میں یہ جو تشبی ہے تو یہ عربوں کے محاورے کے مطابق یہ دی گئی ہے تو قرآن نے انہی کے محاورے میں یہ بات کی ہے عرب جب کسی چیز کی نرم و نازک اور خوبصورتی وہ بیان کرنا چاہیں تو عرب ان چیزوں کے ساتھ یہ تشبیہ یہ دیتے ہیں کہ ابناگے کی آیات میں یہ قرآن یہ ذکر کرتا ہے کہ جنتیوں کی یہ آپس میں محفل یہ لگی ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کی مجلس یہ جاری ہوگی ایک دوسرے سے پوچھیں گے دنیا میں کیا حال تھا تو قرآن جگہ جگہ ان کی یہ مجلس اور یہ گپ شپ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ خیالات کا تبادلہ پران جگہ جگہ ذکر کرتا ہے ذرا دیکھ لیں سورہ تور یہاں پہ بھی ذکر کرتے ہیں لیکن سورہ تور یہ آیت نمبر پچیس ذرا دیکھ لیں پارہ نمبر ستائیس سورہ تور پارہ نمبر ستائیس اور آیت نمبر پچیس 25 سے دیکھ لیں وہ حق بلاباد آلہبادی یتسا اور متوجہ ہوں گے بعض ان جنتیوں کے الاباد ان بعض پر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے یتسا ایک دوسرے سے پوچھنے والے یار کیا حال تھا دنیا میں کیسا وقت گزرا آلو تو کہیں گے اننا قبل فی اہ لینا مشفقین بے شک تھے ہم یہ قبل اس سے پہلے فی اہلا اپنے اہل و عیال میں دنیا میں مشفقینا ڈرنے والے اس دن سے اس دن سے تو ہم بڑا ڈرتے تھے پتا نہیں ہمارا کیا حال ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہمارا کیا انجام ہوگا اور یہ ایک مومن کی علامت اور نشانی ہے کہ بھلے وہ جتنا ہی عمل اور جتنا ہی اپنے آپ کو کیوں نہ تھکا دے ایمان کے ساتھ لیکن پھر بھی انسان کو ایک خوف و رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا ہم تو بڑا اس دن سے ڈرتے تھے لیکن فمن اللہ علینا احسان کیا اللہ نے ہم پر وقان عذاب السموم اور بچایا اس نے ہمیں گرم عذاب سے جہنم کے اس گرم عذاب سے ہمیں بچایا کیا وجہ تھی ہم نے کسی بابا کے خلاف کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈھانکا تھا کیا ہم نے فلاں بابا ان, انہوں نے ہماری سفارش کی کیا ہم نے کوئی اور شارٹ کٹ وہ ڈھونڈا تھا نہیں انا کننا من قبل ددروح <ندعوه> توحید یہی وہ نجات والا عقیدہ ہے یہ انا کنہ من قبل ددروح <ندعوه> بے شک تھے ہم دنیا میں ندروح کہ ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے ای یا کنستین جب ساری مخلوق وہ غیروں کو پکارتے تھے کوئی کہتا تھا یا علی مدد کوئی کہتا تھا یا حسین مدد کوئی کہتا تھا یا غوث العظم مدد کوئی یا محمد کوئی ایک مدد کے نعرے اور کوئی دوسرے مدد کے نعرے ہم اس دور میں کہتے تھے یا اللہ مدد کہ اے اللہ ہماری مدد کر اور اے اللہ ہم صرف تجھے محتاج ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے انا کنا من قبل ندعو جب دنیا والے وہ غیروں کو پکارتے تھے ہم صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے یہ انہبر رحیم بے شک وہ اللہ وہ بڑا مہربان نہایت مہربان ہے یہاں پہ بھی قرآن جنتیوں کی یہ مجلس یہ ذکر کرتا ہے <coughs> یہ قرآن یہاں پہ بھی ان کی مجلس کا یہ نمونہ یہ ذکر کرتا ہے فاقب الباد آل آبادی یتسا الون پس متوجہ ہوں گے بعض جنتی آلہباد ان بازوں پر یتسا ایک دوسرے سے پوچھنے والے قال قائل منہم تو کہے گا ایک کہنے والا منہم ان جنتیوں میں سے یہ انی کان لی قرین بے شک تھا میرا ایک دوست دنیا میں دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا اور میرا ایک دوست تھا اور یہ دنیا میں اکثر لوگوں کا یہ حال ہے یہ آپ میں سے ہر کسی کو یہ مشاہدہ یہ ہوا ہوگا ہر کسی کے سرکل میں یہ کوئی نہ کوئی ایسا قریبی دوست یا بعض ایسے افراد اور دوست احباب یہ ہوتے ہیں جو یا تو توحید کے منکر ہوتے ہیں یا سرے سے خدا کے وجود کے ہی منکر ہوتے ہیں دہری ہوتے ہیں ایتھیسٹ تو کوئی پیغمبر کو نہیں مانتا تو کوئی آخرت کا منکر ہوتا ہے اور دنیا میں یہ جھگڑے اور یہ بحث مباحثے یہ چلتے رہتے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی میں ہم ایسے نمونے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ایسے نمونوں سے یہ واسطہ پڑتا ہے اور پھر ہر کسی کے سرکل میں اسی طرح ہوتا ہے تو قرآن یہاں پہ ایک نمونہ ذکر کر رہا ہے اور اس میں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ تم ہم نشینی اختیار کرتے ہو اٹھتے بیٹھتے ہو تو اپنی صحبت کو دیکھو حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ المر و الادینی خلیلی ہی ہر کوئی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فلیزرمئی خا لو تو چاہیے کہ ایک شخص دیکھے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے کیونکہ اور یہ قرآن یہاں پر اس صورت میں وہ اسباب بھی ذکر کرتا ہے کہ انسان کن اسباب کی وجہ سے وہ ہلاکت سے دوچار ہوتا ہے جیسے آیت نمبر پینتیس میں ہلاکت کی ایک وجہ وہ ذکر کی توحید سے انکار تکبر کرنا یہاں پہ ہلاکت کی وہ اسی طرح غلط مقتدا اور غلط پیروں کے پیچھے چلنا کہ وہ تمہیں حق راستے سے وہ منع کریں گے ان کنتم کم عن تم <الْيَمِين> تو یہاں پر غلط صحبت اختیار کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے تو کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے انی کانلی کرین بے شک تھا میرا دنیا میں ایک دوست یقول جو کہتا تھا این کل مصدقین کہ آیا ہو تم تصدیق کرنے والوں میں سے کس بات کی تصدیق آگے وہ بات ہے یہ آیا جب ہم مر جائیں وہ کنا تو ایزامن اور ہو جائیں ہم مٹی ویزامن اور ہڈیاں کہ تو کیا آیا ہم بدلا دیے جائیں گے یعنی تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے اور ہر کسی کو بدلا دیا جائے گا دان دینن۔ بمانے بدلہ دینا جس طرح مالکی امدین میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بدلے کا دن ہے یہ لمدینون تو آیا ہم بدلہ دیے جائیں گے یہ آیا ہمیں اچھا اور برا بدلہ دیا جائے گا کالا تو کہے گا یہ جنتی کہ جس کا یہ دوست تھا ہل انتم متلیون ان اوروں سے پوچھے گا تم متلی آیا تمہیں معلوم ہے میرا وہ دوست کہ وہ کہاں پہ ہوگا وہ ان سے پوچھے گا ہل انتم مطلع یہ آیا ہو تم کہ اس کی خبر رکھنے والے اطلاع پانے والے یہ کیا آیا تمہیں خبر ہے میرے اس دوست کی کہ وہ کہاں پہ ہوگا تو اب اس کے دل میں یہ ایک بات آئی اس نے جنتیوں سے پوچھی تو اب اللہ کہ اس کی وہ خواہش وہ پوری کر دے گا فت پس وہ جھانکے گا اور آج اس دور میں یہ چیزیں یہ بڑی آسان ہے اسے سمجھنا کہ اگرچہ اس دور میں ایمان کی بڑی کمزوری ہے وجہ یہ کہ لوگ وہی سے قرآن اور سنت سے بہت دور چلے گئے ہیں لیکن قرآن اور سنت کی بہت ساری آیات کی تشریحات وہ اس دور میں ہمارے لیے بڑی آسان ہیں کہ امریکہ میں اگر کوئی چیز براہ راست ہو رہی ہو تو یہاں پہ ہم ہاتھ میں موبائل ہاتھ میں لیے وہ چیز وہ ہمارے سامنے اسی طرح پروجیکٹر پہ وہ چیز ہمارے سامنے بالکل لائیو وہ ہوتی ہوگی وہ ہوتی ہے دنیا میں بھی تو اسی طرح آخرت میں بھی اس کے سامنے وہ ویڈیو اس کی چل جائے گی فتلا پس وہ خبردار ہوگا پس وہ جھانکے گا یعنی اگلے ہی لمحے جب وہ دیکھے گا تو جہنم کی وہ ویڈیو اس دوست کی وہ اس کے سامنے چل جائے گی فتلا پس وہ جھانکے گا فرا تو بس دیکھے گا اپنے اس دوست کو فی زوا جہیم جہنم کے وسط میں جہنم کے درمیان میں کالا تو کہے گا یہ جنتی تلاہ قسم اللہ کی انکت کتل تردین بے شک ان مخفف من المسقل یعنی ان مخفف من المسقل یہ بمانے انہ کے ہوتا ہے اور اصل میں اس کی خبر پر یہ لام تاکید یہ داخل ہوتا ہے جس طرح لتردین میں ہے کہ ان کت لتردین بے شک قریب تے تم لتردین تردین اصل میں لتردینی ہے لیکن یہ آخر میں نون کے نیچے یہ کسرہ یہ اسی کی علامت ہے وہ جو یہ متقلم محضوف ہوا ہے ردا اصل میں کہتے ہیں ہلاکت کو یہاں پہ اردا بمانے ہلاک کرنا ان کت لتردین بے شک قریب تھے تم لتردین کے مجھے بھی ہلاکت میں ڈالتے تمہاری وجہ سے میں بھی انقریب میں بھی ہلاک ہونے والا تھا اگر میں تمہاری باتوں میں آتا کہ اگر میں نے تمہاری بات مانی ہوتی تو آج میں بھی تمہارے ساتھ اس ہلاکت کے گھڑے میں پڑا ہوا ہوتا وجہ یہ کہ بری صحبت کا اور بری ہم نشینی کا اثر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال یہ ایسے ہے کہ جیسے بندہ ایک عطر فروش کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہو تو یا تو اس سے وہ عطر وہ خریدتا ہے اور اگر نہیں بھی خریدتا تو وہاں پہ وہ عطر کی دکان میں وہ اثرات وہ اسے بھی آ جاتے ہیں اور اس سے بھی وہ خوشبو وہ کچھ وقت تک وہ اڑتی رہتی ہے اور خوشبو اس سے آتی ہے اور بری صحبت کی مثال جیسے لوہار کی دکان میں لوہار کے ساتھ بیٹھنا تو اگر کوئی کام بھی تم وہاں پہ نہ کرو تو اس کے لوہار کی بٹی کے جو انگارے ہوتے ہیں اور اس کی بٹی سے اڑنے والے وہ انگارے وہ تمہارے چہرے کو سیاہ کر دیں گے اور تمہارے کپڑوں کو جلا دیں گے یہ بری صحبت کی مثال ہے ان قتل تردین بے شک قریب تھے تم کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتے ولا نے احمت و اور اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا مجھ پر لقنت من المحدرین تو ضرور میں بھی ہوتا تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر ہونے والوں میں سے تو ضرور میں بھی ہوتا عذاب میں حاضر ہونے والوں میں سے آج میں بھی تمہارے ساتھ پڑا رہتا یہ اللہ کا احسان ہے یہ آج ہمارا بھی اپنا کوئی کمال نہیں اللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن مجید کی یہ تھوڑی شد بدھ یہ دی ہے اور یہ نصیب فرمائی ہے ورنہ آج پتہ نہیں ہمارے نظریات کا کیا حال ہوتا یہ آج ہمارے عقائد کا کیا حال ہوتا یہ آج اللہ کے اس کلام کی برکت سے اور اللہ کے فضل اور نعمت کی وجہ سے کہ اس دور کے فتنوں سے اللہ نے ہمیں بچائے رکھا ہے اور اللہ ہمیں استقامت دے ورنہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا یہ فضل نہ ہو تو انسان ہلاکت کے گھڑے میں گرے اور یہ ابلیس ابلیس کے علاوہ یہ جو انسانی ابلیس ہیں غلط مولویوں کی شکل میں غلط پیروں کی شکل میں اور آج تو سوشل میڈیا نے یہ ایسا گند مچھایا ہے روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں جی یہ فلاں صحابی کیا وہ صحابی بھی تھا یا نہیں یعنی اتنا فتنہ یہ پھیل چکا ہے کہ آج صحاب کرام کی صحابیت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ قرآن کے ساتھ وابستگی ہے نہیں اس نعمت کے ساتھ تعلق ہے نہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ہلاکت کی راہ پہ چل پڑے ہیں تو یہ جنتی اس سے کہے گا افاما نہن بے میتی یہ پس ہم نہیں ہیں مرنے والے یہ پس ہم نہیں ہیں مرنے والے یعنی اب جنت میں ہماری یہ زندگی یہ دائمی ہے یہ افما نہ نم اور یہ اس سے سوال کے انداز میں پوچھے گا کہ کیا پس ہم نہیں ہیں مرنے والے یعنی اب یہ زندگی یہ ختم نہیں ہونے والی جس طرح سورہ انکبوت میں وَإنَّ الدار وہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ زندگی یہ ختم نہیں ہونے والی اس میں کوئی استثنا نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں ایک وقت جو ہے وہ آ جائے گا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی یہ جنتی اسے کہے گا کہ اگر کسی چیز کا استثنا وہ میں کر سکتا ہوں تو صرف وہ پہلی موت کے جو دنیا میں ہمیں آئی تھی اور وہ گزر چکی صرف میں اسی کا استثنا کر سکتا ہوں کہ موت تو آنے والی نہیں ہے کیا ہم ہیں دوبارہ مرنے کیا ہم ہیں مرنے والے نہیں بلکہ اللہ موت تنل مگر وہ پہلی موت کے علاوہ اور وہ گزر چکی ہے ومانح نزبین اور نہیں ہے ہم آذاب دیے جانے والے بعض دہری وہ جنت کا مذاق آپ یہ بھی سنیں گے جنت کا مذاق وہ اس اعتبار سے بھی اڑاتے ہیں کہ یہ جو دائمی زندگی ہوگی اس میں بھی تو بالاخر انسان اکتا جائے گا اور انسان کرے گا کیا اور یہ دائمی اور یہ دوام یہ بھی عذاب ہے اصل میں یہ جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے قرآن کہتا ہے وما نہ یہ ایک ایسی دائمی زندگی ہے کہ نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے وہ جو دائمی حیات اور دائمی زندگی ہے کوئی تکلیف اور کوئی عذاب نہیں ہوگی قرآن نے اس ایک جملے میں دہریوں کا منہ بند کر دیا ہے لیکن ہم چونکہ قرآن سمجھتے نہیں ہے تو اسی وجہ سے ان نہ لہول فوز العظیم میں اشارہ یہ جنتی کا جنت میں آنا اور جہنم کے عذاب سے بچنا دونوں کی طرف اشارہ ہے ان نہ بے شک یہ جنت میں آنا اور جہنم کے عذاب سے بچنا لہو الفظ المبین لہو الفظ العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس طرح سور عالم ران میں گزرا تھا آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اد خل جنت فقد فاز جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ ہے فاز یہ وہ زندہ باد ہے دنیا میں وہ انسان کے جسے بالآخر فنا ہے اس کے زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ زندہ باد کون ہے زندہ باد وہ جنتی ہے کہ جو جہنم کے عذاب سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یہ بڑی کامیابی ہے ڈگریاں یہ بڑی کامیابی نہیں بڑے بڑے عہدے یہ بڑی کامیابی نہیں بڑی کامیابی قرآن کسے کہتا ہے جنت میں دخول اور جہنم کے آذاب سے نجات لمس لہذا فلیا مل کہ اس جیسے مقام کے لیے میں اشارہ اس جیسے مقام کے لیے فلیامل چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے اور قرآن اس کی تعبیر سور متففین میں کرتا ہے آیت نمبر چھبیس میں وفیزہ لک فل یا شوق رکھنے والے وہ اس جگہ کے لیے وہ محنت کریں اور وہ شوق کریں اس سے پہلے قرآن نے کہا ولان تو ربی دراصل جنت میں آنا جہنم سے بچنا بنیادی طور پر یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن قرآن اس کے لیے جو ظاہری سبب ہے وہ عمل کو بتلاتا ہے فلی عمل عمل یہ اس کے لیے وہ ظاہری سبب ہے اسی لیے وہ ایک شعر میں آتا ہے امالی والوں کی دخول انا صفل جنات منر رہمان یا اہل العمالی جنت میں داخل ہونا یہ رحمان کا فضل ہے اے امالی والوں لمس لہٰذا فل یا امل عاملون مجید میں کوئی تیس مقامات میں یہ آتا ہے جنت میں تم کیوں آئے بما کن تم تاملون تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے کسی ایک جگہ پہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں تم آئے بما ماکن تم تتوس سلونا بے کیونکہ تم لوگ نیک لوگوں کے وسیلے پکڑتے تھے قرآن نے کسی ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگ نیک لوگوں کے وسیلے سے جنت میں آ گئے بلکہ اپنے عمل کی بنیاد پہ کیونکہ اصل وسیلہ وہ عمل کا ہے وب تغو الہل وسیلا میں ہم نے وضاحت کی تھی نیک عمل کرنا اور برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چیزیں یہ تب واضح ہوتی ہیں کہ جب اس کا متضاد اور اس کا اپوزٹ بھی تمہارے سامنے ہو تو اب قرآن یہاں پہ اس کی جو برعکس تصویر ہے وہ ذکر کرتا ہے جنت میں آنے کا سبب وہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ انسان کا اپنا عمل انسان کا اپنا کردار اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا اب جہنم میں ایک بندہ کیوں آتا ہے اور جہنم کا وہ کھانا پینا اور قرآن اس کا سبب بھی ذکر کرتا ہے کہ جہنم میں ایک بندہ کیوں آتا ہے کہ اپنے گمراہ بڑوں کی تقلید کرنا اپنے گمراہ بڑوں کے پیچھے چلنا ان کے نقشے قدم پہ چلنا یہ ازال کا خیرن کہ آیا یہ جنت کی یہ نعمتیں یہ بہتر ہیں یہ آیا یہ جنت کے کھانے پینے یہ بہتر ہیں نزلن مہمانی کے لیے کہ ایک بندہ ان چیزوں کے ذریعے مہمان بنایا جائے کہ ام شجرت و یا وہ زقوم کا درخت زقوم یہ جہنم کا ایک درخت ہے بڑا بدبودار اور بڑا کڑوا ہے عام طور پہ لوگ دنیا میں بعض پودوں کو یہ زقوم کا درخت یا زقوم کا پودا یہ کہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ اصل میں یہ زقوم نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ترمیزی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرت من الزقوم قطرت فی دار دنیا زقوم کے درخت کا اگر ایک خطرہ وہ دنیا میں آ جائے لف صدت اعلی اہل دنیا دنیا والوں پر ان کی زندگی وہ کڑوی بن جائے فقئی فبیم کن تو ہو تو اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس کا کھانا وہ زقوم کا درخت ہو اللہ ہماری حفاظت فرمائے زقوم قرآن میں تین جگہ کہ اس درخت کا ذکر یہ کیا گیا ہے یہاں پہ ہے اور سورہ دخان یہ آیت نمبر 43 میں ان نشجرت الزقوم تو عام اور سورہ واقعہ میں وہاں پہ ہے آیت نمبر باون میں ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّعَلُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآَاكِلُونَ من شَجْرٍ مِّنْ زَقُومٍ تین جگہ قرآن میں اس کا یہ تذکرہ یہ آتا ہے کہ ام شجرت الزقوم یا وہ زقوم کا درخت اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ بے شک ہم نے بنایا ہے اس درخت کو فتنتاً آزمائش للظالمین ظالموں کے لئے ظالموں کے لیے ہم نے اسے آزمائش بنایا ہے وجہ یہ ہے کہ مشرقین اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک جانب تو یہ پیغمبر کہتا ہے کہ وہ والحجارہ جہنم کی وہ آگ وہ اتنی سخت ہے کہ اس کا ایندھن وہ پتھر ہوں گے لیکن دوسری جانب یہ کہتا ہے کہ اس میں درخت بھی ہوگا اور یہ مذاق اڑاتے تھے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسی کو آزمائش بنایا ہے اِنَّا جعلنا ها فتنة یا فتنہ بمانے عذاب کے بھی آتا ہے کہ یہ زقوم کا درخت یہ ظالموں کے لیے عذاب ہے ان نہ جالنا ہا فت جہنم کی آگ تو آگ ہے لیکن اس کا یہ جو, جو کھانا ہے جہنمیوں کی یہ جو خوراک ہے تو یہ الگ سے عذاب ہے بے شک ہم نے بنایا ہے اس زقوم کے درخت کو عذاب للظالمین ظالموں کے لیے ان نہا شجرتن بے شک یہ زقوم کا یہ ایک درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم کہ جو نکلتا ہے جو پیدا ہوتا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی جڑ میں یہ جہنم کی جڑ سے اللہ اسے نکالتا ہے تلوحا اس کی ٹہنیاں کہ اس کی ٹہنیاں اور اس کے جو شگوفے ہیں تل یا گچھے یا خوشے جو بھی اس کے جو گچھے ہیں اس کے جو خوشے ہیں کا ان نہ اس گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں شیطان شیطانوں کے سر ہیں دراصل عرب جب کسی چیز کی برائی اس کی قباحت اور اس کی بدصورتی وہ ذکر کرتے تھے تو اسے شیطان کے سر کے ساتھ تجبی دیتے تھے حالانکہ شیطان کے سر کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن عربوں کے یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی بدصورتی کو شیطان کے سر کے ساتھ تجبی دیتے ہیں یعنی اس کے وہ خوشے اور گچھے وہ اتنے بدصورت ہیں جیسا کہ شیطان کے سر جیسے عرب وہ کسی چیز کی خوبصورتی وہ فرشتوں کے ساتھ دیتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کو جب انہوں نے دیکھا تو کہا انہاد اللہ ملکن کریم یہ تو عزت مند فرشتہ ہے حالانکہ فرشتے کو کس نے دیکھا ہے لیکن فرشتہ چونکہ وہ خوبصورتی میں مشہور ہے تو اسی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ تجبی دیتے ہیں اور شیطان بدسورتی میں قباحت میں تو شیطان کے سر کے ساتھ وہ تجبی وہ اس حوالے سے وہ دی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عرب شیاطین سانپوں کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ شیطان یعنی سانپوں کے سر لیکن پہلا معنی وہ زیادہ واضح ہے ف ان نہ منہا تو پس بے شک یہ جہنمی وہ کھائیں گے اس سے مالیون من ہل اور وہ بھرنے والے ہوں گے اس سے اپنے پیٹ کو مل البتن کہتے ہیں کہ انسان پیٹ میں ڈالتا جائے ڈالتا جائے لیکن سیر نہ ہو اس کی بوکھ نہ مٹے اور پھر جب انہیں پیاس لگے گی تو ان کا پانی کیسا ہوگا ایک جانب تو آپ لوگوں نے جنت کی تصویر دیکھ لی اور اب یہ جہنم کی تصویر ہے انم آلیہ لشو من حمیم اور پھر بے شک ان جہنمیوں کے لیے آلیہ اس کھانے پر کہ جو انہوں نے زقوم کا یہ درخت کھایا لشو من حمیم وہ آمیزش ہوگی من حمیم شوب اصل میں اختلاط کو کہتے ہیں یعنی جو چیز کسی اور چیز کے ساتھ وہ ملائی جائے اختلاط پشتوں میں ہم جسے گڈن کہتے ہیں گڈون آمیزش آمیزا اور پھر بے شک ان جہنمیوں کے لیے علیہ کہ جی اس کھانے پر لشو وہ آمیزا ہوگا وہ ساتھ ملانا ہوگا من حمیم وہ کھولتا ہوا پانی یعنی ان کے لئے وہ شراب کیا ہوگی وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے سورہ محمد میں وہاں پہ آتا ہے فقطم ان کی آنتیں جو ہیں وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور یہ ایک ایسا نہیں کہ بس صرف ایک مرتبہ بار بار پھلایا جائے گا اور ان سے یہ انتیاں یہ نیچے گر رہی ہوں گی سمرج آلیم اور پھر بے شک ان کے لوٹنے کی جگہ وہ جہنم کی طرف اور دوزخ کی طرف ہوگی یعنی جہنم میں بھی یہ مختلف طبقات ہوں گے یہ ان کا وہ لنگر خانہ ہے یعنی ان کا لوٹنا بھی کسی اچھی جگہ کی طرف یا کسی نجات کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف ہی ان کا لوٹنا ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گمراہ بڑوں کی تابداری کی تھی حق پرس بڑوں کی تابداری کرنا یقیناً وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن دنیا میں وہ حق پرست جو تابے دار ہوتے ہیں تو وہ بھی جو زندہ لوگ ہوتے ہیں حق پرست انہی کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ انسان حق پرست علماء کی صحبت میں بیٹھے ان سے علم سیکھے ان سے اللہ کی کتاب سیکھے تو جو ماضی کے حق پرست ہوتے ہیں تو ان کی حق پرستی بھی ان پر واضح ہو جاتی ہے ان کی اک بھی ان پر یہ واضح ہو جاتی ہے وجہ کیا تھی ان نہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت میں جس شخص پر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین کی سمجھ بوج آتا کرتا ہے اور دین کی سمجھ بوج یہ انسان خود حاصل نہیں کرتا بلکہ انسان جب خود سے پڑھتا ہے تو اس کی گمراہی وہ بھی لوگوں پر آیا ہوتی ہے لیکن کہ اللہ کا کسی انسان پر یہ بھلائی اور خیر کا یہ ارادہ اسی شکل میں وہ مکمل طور پہ وہ سامنے آتا ہے جب اللہ کسی کو ایک ایسے مقتدا کے پیچھے وہ لگا دے کہ جو صحیح راستے پر گامزن ہو اور اس کی وجہ سے وہ حق راستہ وہ بڑے واضح طور پر وہ سامنے آتا ہے ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گمراہ بڑوں کی تابے داری کی تھی انفو آبا دالین عام طور پہ دنیا میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے حق پرست تھے حالانکہ ایسا نہیں ایسے ایسے مشرق گزرے ہیں اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ان کے ان وہ نظریات آج بھی زندہ لوگوں کو وہ گمراہی کی طرف وہ کھینچتے ہیں ان احموم الف و آبا دال بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے بڑوں کو دو گمراہ اور فہم آلہ آثارحم یحرا اور یہ تھے ان کے نقش قدم پر یہرا دوڑے جاتے ہوئے انہوں نے ان کے نقشے قدم پر بڑے دوڑتے ہوئے چلے جاتے تابیداری کرتے تھے ہر آ کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے چلے جانا یعنی بڑے گرم جوشی سے اس پر عمل کرتے تھے ولقبل اکثر اللین اور تحقیق گمراہ ہوئے تھے قبل ان سے پہلے اکثر بہت سے وہ پہلے والے لوگ یعنی یہ ضروری نہیں کہ پہلے والے لوگ وہ سارے کے سارے حق پرست تھے۔ ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین ضل فیل اور اکثر اس کا فاعل اور تحقیق گمراہ ہوئے ہیں ان سے پہلے بہت سارے وہ اگلے لوگ ولقد ارسلنا فيهم منذرین یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ وہ گمراہ ہوئے تھے شاید ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوگا کسی نے اسے انہیں حق بیان نہیں کیا ہوگا نہیں نہیں بلکہ فِيهِمْ منظرین اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا ان میں منذرین ڈرانے والوں کو فنز كَيْفَ کئی عَاقِبَةُ آت اس میں تخویف ہے تو تم دیکھو کیسا تھا انجام ڈرائے کا تو ڈرائے ہوئے اس دور میں تو حق پرس بھی گزرے تھے انہیں بھی ڈرایا گیا تھا تو کیا ان کا انجام بھی دیکھیں نہیں اللہ عباد اللہ المخلصین۔ مگر وہ اللہ کے بندے المخلصین وہ منتخب شدہ جن کو جن کا انتخاب کیا گیا تھا اور جنہیں چنا گیا تھا یا دوسری قراعت میں یہ لفظ پہلے بھی گزرا تھا اللہ عباد اللہ المخلصین یہاں پہ مفسرین اس میں دو قرع ذکر کرتے ہیں مخلصین بھی ذکر کرتے ہیں اور مخلصین بھی اخلاص والے لوگ تھے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کوئی دنیاوی لالچ نہیں اور المخلصین کہ جنہیں چنا گیا تھا اور جن کا انتخاب یہ کیا گیا تھا پھر آنے والی آیات میں انہی منظرین کا بیان ہے منظرین کا بھی اور منظرین کا بھی وہ ڈرانے والے وہ کون کون تھے اور المخلصین کا بیان بھی ہے جو صورت کا مقصد ہے عجز المستفین وہ جو چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں ان کی آجزی وہ بیان کی گئی ہے فَاقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ تو متوجہ ہوں گے بعض ان جنتیوں کے بعض پر يتساءلون ایک دوسرے سے پوچھنے والے تو کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے بے شک تھا میرا ایک دوست دنیا میں اور وہ کہتا تھا اَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کہ آئے ہو تم تصدیق کرنے والے اس بات کی اعظامتنا کہ آئے جب ہم مر جائیں اور ہو جائیں ہم مٹی اور ہڑیاں تو آیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا قالا تو کہے گا یہ جنتی ان انتم متلعون کیا تمہیں ان اس کی خبر ہے کہ وہ کہاں پہ ہے پس وہ جھانکے گا یعنی اگلے ہی لمحے جب وہ دیکھے گا فرافی سوا الجہیم تو دیکھے گا اس اپنے دوست کو جہنم کے درمیان میں یہ قالا تو کہے گا یہ جنتی اسے تلّاہ قسم اللہ کی انکتردین بے شک تم قریب تھے کہ تم مجھے ہلاک کر دیتے مجھے بھی اپنے ساتھ تم ہلاکت میں لے جانے والے تھے ولاولا نعمت و ربی اور اگر نہ ہوتا مجھ پر میرے رب کی نعمت لکھن تو من المحدرین تو بے بھی ہوتا تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر ہونے والوں میں سے افامانہ نبی تین پس کیا ہم نہیں ہے مرنے والے افمانہ کیا پس ہم نہیں ہے مرنے والے یعنی ہم نہیں ہیں مرنے والے اللہ موتن اولا مگر وہ ہماری پہلی موت یعنی اگر میں نے کسی چیز کا استثنا بھی کرنا ہو تو وہ پہلی موت کا ہی کر سکتا ہوں اور وہ ہو چکی ہے وما نحن اور نہیں ہے ہم آزاب دیے ہوئے انہ لہ فوج العظیم بے شک یہ جنت میں داخلہ اور یہ جہنم کے عذاب سے نجات یہ بڑی کامیابی ہے لمس لہذا اس جیسے مقام کے لیے فلیہ ملعلون چاہیے کہ عمل کرنے عمل کریں عمل کرنے والے یعنی اگر محنت کرنی ہے تو اس جیسے مقام کے لیے کرو اذالک کا خیرون آیا یہ جنت کی نعمتیں یہ بہتر ہیں نزلن مہمانی میں یا وہ زقوم کا درخت ان نا جالنا بے شک ہم نے بنایا ہے اس زقوم کے درخت کو عذاب یا آزمائش ظالموں کے لیے بے شک یہ ایک درخت ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے جہنم کی جڑ میں تَلْعُحَا اس کے خوشے اس کے گُچھے کَأَنَّهُ رُؤُسِ اس کے گچھے اتنے بدصورت ہیں کَأَنَّهُ رُؤُسُ شَيَاتِين گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں فَإِنَّهُمْ لَا قِلُونَ مِنْهَا پس بے یہ کھائیں گے اس سے اور بھریں گے اس سے اپنے پیٹ سُمَّئِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا اور بے شک ان کے لیے اس کھانے پر لشعبن وہ <تصفيق> آمیزہ ہوگا اور وہ پینا ہوگا من حمیم اس کھولتے ہوئے پانی کا یعنی اگر کوئی چیز وہ ملائیں گے تو وہ کھولتا ہوا پانی ہی اس کے ساتھ ملائیں گے سمائن نمر اور پھر بے شک ان کے لوٹنے کی جگہ وہ جہنم کی طرف ہے کیونکہ انہوں نے اب پایا تھا اپنے آبا اجداد کو دالین گمراہ اور یہ تھے ان کے نقشے قدم پر دوڑتے ہوئے چلنے والے اور تحقیق گمراہ ہوئے تھے ان سے پہلے بہت سارے وہ اگلے لوگ اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا ان میں ڈرانے والوں کو تو پس تم دیکھو کیسا تھا انجام ان ڈرائے ہوئوں کا اللہ, عباد اللہ المخلصین مگر وہ اللہ کے بندے المخلصین چنے ہوئے یا مگر وہ اللہ کے بندے کہ جو اخلاص کرنے والے تھے اپنے عمل میں اور ہر چیز میں وآخر دعوانا ان واخرا رب العالمین